اس موضوع کا پہلا حصہ اس کا نام ہے مقیم کینیڈا ڈاکٹر قناطری کی تحریفات یعنی اسلام میں تحریفات یہ ڈاکٹر طاہر جو ہے مقیم کینیڈا اس کو کنا تیری ناچیر نے اس وجہ سے کہا ہے کہ محمد بن عبد الملک کے ایک راوی تھا جس کا لسان المیزان میں ذکر ہے اس کو محدث سے بنے نے میں کہنے کی وجہ بیان فرمائی لسان میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کنتار کے قنتار جھوٹ بولتا تھا کنتار کہتے ہیں بہت بڑی تعداد کو تو بہت بڑی تعداد میں وہ جھوٹ بولتا تھا اس وجہ سے اس کو راوی کو کنا کہتے تھے کتاب تھا بہت تو جب اس ڈاکٹر کی میں نے ناشیر نے کس بیانیاں دیکھی ہیں تو اس کس بیانیوں کی تعداد اور کثرت کے پیش نظر میں اس کو قناتیری تیری کہنے پر مجبور ہوں گیا باقی رہا ہے یہ قناتیری تیری سے بہت آگے ہے یہ جس راستے پر چلتا ہے وہ راستہ یہود نصارہ کا ہے وہ کیا ہے تحریفات یہ ہر ٹریبونل کلم اہم کہ یہود نصارہ کا کام ہے وہ خدا پاک کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اس کو تعریف بولتے ہیں تعریف دو قسم ہوتی ہے تعریف لفظی اور تعریف معنوی وہ تعریف لفظی بھی کرتے تھے تعریف معنوی اور یہ بھی تعریف لفظی کرتا ہے اور تعریف معنوی بھی کرتا ہے دنیا میں اس کو کوئی سننے والا ہے کوئی ماننے والا ہے اس کا کسی طرح معتقد ہے میرے بیان کو سنے اس پر غور کرے جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سچ نکلے تو اگر اس کا واقعتا خدا رسول کے ساتھ کچھ ضمیر اور ایمان کا تعلق ہے تو میں نہیں مان سکتا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے پھر اس کے ساتھ رہنا گوارہ کرے اور اگر نہیں تعلق مشہور بات اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مولوی رسول اللہ اگر اس طرح کا بندہ ہے تو اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور میں پورے دنیا کو ان کے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیخ الاسلام اور کیا کیا تم بناتے ہو اگر وہ شیخ الاسلام اور تم سارے مل کر اس کا جواب دے دو میں خود تمہارا موتقد بنوں گا میں توبہ کر جاؤں گا تمہاری مخالفت سے توبہ کر لوں گا شرطیہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو یہ کتاب ہے اس شخص کو اس کا نام ہے اسلام میں انسانی حقوق جو حوالہ میں جناب کو اور جو تعریف جناب کو پیش کرنے لگا ہوں اس کی طرف میری توجہ اس وقت گئی جب میں چاند دن پہلے راول پنڈی میں تھا وہاں ہمارے ایک دوست تھے وہ غلطی سے پہلے اے ایس ایس اس نے کی تھی تو اس نے کہا جی ہمارے سی ایس ایس جو ہے نا اس کے اندر تو یہ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ کتاب لکھی ہوئی ہے کوئی جام جو ہے یہ اس کا فاضل ہے وہ جامعہ محمد یا والے سے اور پھر ادھر سے اور پتہ نہیں کتنا ڈگریوں کی،, کی اس نے لکھا ہے اور جب میں نے اس کو کہا کہ یار وہ کتاب مجھے دکھاؤ جو یہاں اس نیمیا والے کی لکھی ہوئی پڑھائی جا رہی ہے تو نے دیکھا تو اس میں حوالہ ایسی کا تھا یہ ڈاکٹر کی کتاب جو ہے اس کا حوالہ تھا تو میں نے کہا او ہو یہ تو میرے پاس پڑی ہے میں جا کر اس کا جنازہ نکالتا ہوں اب دیکھنا یہ انگریزی خور لوگ اپنے آپ کو حسینیت اور کس کس پردے میں چھپاتے ہیں جبکہ اندر ان کے یہودیت بھری ہوئی ہے یورپ کا کفر بھرا ہوا ہے یہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے کفر کو لوگوں کی نظر میں ایمان ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ایمان کو کفر بنانے کی کوشش کرتے ہیں چاہے جو مرضی کرنا پڑے قرآن بدلنا پڑے حدیث بدلنی پڑے کلام علما بدلنا پڑے جو مرضی کرنا پڑے اسی وجہ سے تو ہمارے قلندر لاہوری نے ایسے لوگوں لوگوں کو دیکھ کر ان کی یہ شیطانی تجدید جو ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے صاف فرما دیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ فرمایا یہ ہمارے جتنے مجدد دن بدن دن نئے پیدا ہو رہے ہیں یہ مجدد کا نام ہے تجدید کا بہانہ ہے اور اصل کام یورپ کی تقلید سکھانا ہے اس میں وہابی ہے کوئی ہے سب جو بہابی امام صاحب کی تقلید کو شرک کہتا ہے وہ یورپ کی تقلید کا عاشق ہے یہ ذہن میں رکھنا اسی وجہ سے امام اعظم کو امام اعظم نہیں کہیں گے لیکن مسٹر کو قائد اعظم ضرور کہیں گے کیا بات ہے ان کے ایمان کی کیا بات ہے ان کے اسلام کی کیا بات ہے ان کی دیانت داری کی لاخلانہ تو میرے دوستوں اب دیکھو تعریف لفظی بھی دکھاتا ہوں ڈاکٹر کی تحریف ہے مانوی بھی دکھاتا ہوں او ہو ہو ہو اہل بیت کے ساتھ رسول کے ساتھ اتنا ظلم یہ آپ دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا یہ کتاب ہے پہلے اس کتاب میں سے جو ہے وہ دکھا دو یہ صفحہ نمبر 460 اسلام میں انسانی حقوق کتاب کا نام ہے اور صفحہ کتنا ہے چار سو ساٹھ سفارتی مناسب پر فائز ہونے کا حق عورتوں کو سفیر بنا کر دوسرے ملکوں میں کافروں کے پاس بھیجنا اس کو اسلام سے ثابت کرنا یہ چاہ رہا ہے اسلام سے سابت کرنا یہ ایک ایسا اقدام ہے دنیا کائنات میں کبھی کسی سے نہیں ہو سکا یہ سکولیوں پر لانت پڑی ہے تو یہ کر رہے ہیں یہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے ریاستی معاملات میں عورت کے کردار پر اسلام کے اعتماد کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اٹھائیس ہجری میں حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ ردی اللہ تعالی عنہما کو ملکہ روم کے دربار میں سفارتی مشن پر بھیجا مولا علی کی شہزادی محترمہ سیدہ پاک ام کلثوم جو سیدہ خاتون جنت سے ہیں حسن حسین کے ہمشیرہ محترمہ ہیں ان کو بھیجا گیا حضرت عثمان غنی کے دور میں سفیر بنا کر ہرکل کے روم کے عیسائی اس وقت کی ملکہ کے پاس بات سمجھنا حوالہ کس چیز کا ہے بھئی حوالہ دے رہا ہے تاریخ تبری کا میرے پاس دو نسخے ہیں تاریخ تبری کے ایک پرانا نسخہ ہے ایک نئی, نیا نسخہ ہے جس کو صحیح و ضعیف و تبری کہا جاتا ہے یہ ظریف البری کا نسخہ ہے جلد نمبر آٹھ ہے اور صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ ہے چار سو چوہتر دار ابن کثیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی میرے دوستو اس میں عبارت کس طرح ہے اور اس نے کس طرح پیش کی پہلے اس کی سنا لیتا ہوں عبارت اردو تو آپ کو بتا دیا آگے ہے عربی اب جس طرح اس نے نیچے ترجمہ کیا ہے مجھے مجبوری سے عبارت اسی طرح پڑھنی پڑے گی بہتری مشارب و احفاش, احفاش النساء و, و جما قلت میں نبی اور حضرت امی ترجمہ ان کا ان کا ترجمہ حضرت امی ملکہ کی طرف خوشبو مشروبات اور عورتوں کے سامان رکھنے کے صندوق سے دے کر بھیجا گیا آپ کے استقبال کے لیے ہرقل کی زوجہ آئی اور اس نے روم کی خواتین کو جمع کیا اور کہا یہ تحفے عرب کے بادشاہ کی بیوی اور ان کے نبی کی بیٹی لے کر آئی ہیں یہ ترجمہ اس کا اس طرح پھر آگے جو کرتا اب میں آپ کو اصلی صحیح عبارت تاریخ تبری جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ سناتا ہوں یہ لفظ ہے کالا یہ سارا ٹولا میں نہ بتاتا یہ سارا ٹولا بیٹھ جائے یہ کالا کی زمین کا مرجے نہیں بتا سکتے باقی کیا کروں میں یہ شیخ الاسلام یہ جو عربی بولتا ہے نا جس کو ہمارے یہاں کے مزدور طبقہ جو جاتا ہے نا وہاں عرب میں تو جس طرح کی وہ عربی بولتا ہے یہ اس کے ساتھ کی عربی بولتا ہے ذہن میں رکھتا ہاں جی یہ شیخ الاسلام اتنا نہیں بتا سکتے کہ کالا کی ضمیر کا مرجع کون ہے خیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ ناچیز کا کام ہے ہاں جی باس اب صحیح جو عبارت ہے وہ پڑھ رہا ہوں جہاں اس نے کاٹی ہے وہ بتاؤں گا یہود نسارا کے پیچھے چل کر وہی تحریف لفظی کفار کے کفر کو اسلام بنانے کے لیے اور اسلام کو اس کے موافق کرنے کے لیے کس طرح تعریف کرتا ہے اب سنیے بات وہ باسط امو قلثو بنت علی بن بی صالب الى ملکت الروم بالطیب ومشارب واحفاش من احفاش النساء ودسته الى البريد فأبلغه لها منه وجات امرات هرق وجمعت نساها وقالت هذه هدية امرطه ملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وكافأتها وأهدت لها وفيما أهدت لها عقد فاخر فلم الب ساتھی آتے أهدتها أمك الثوم لامرأة ملك الروم فأهدت لها امرأة ملك الروم فقال قائلون هو لها بالذي لها وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به ولا تحتجدك فتتقيق وقال آخرون قد كنا نهدي السيار لنستثين ونبعث بها لتباع وال مانا فخال رسول رسول مسلمین ول بری دری دون و بقدر <تصفح> یہ بات اب ترجمہ کرتا سیدہ ام کلفوم بنت علی نے بھیجا روم کی ملکہ کی طرف خوشبو کچھ مشروبات اور کچھ عورتوں کی وہ صندوقچیاں جن میں عورتیں زیب و زینت کا سامان رکھتی ہیں سنگار وغیرہ کا وہ دست ہو بری دے اور بی, بی پاک نے یہ خفیہ طریق سے پہنچایا قاصد کی طرف یہ سامان کاسد کو لیا برید عربی میں کاصد کو کہتی کاشد نے یہ سامان اس کو پہنچا دیا وہ اخید اور یہ سامان اس کاسد سے لے لیا گیا وہاں وہ جاتی مراد ہکر ہرکل کی گھر والی ادھر آئی جہاں پر سامان پہنچایا گیا جب آتے شاہ یعنی اپنے گھر میں جب بادشاہ بن کر جہاں بیٹھتی تھی وہاں عورتیں جمع کی اور کہنے لگی یہ ایک ارب کے بادشاہ کی بیوی کا دیا ہے اور ان کے نبی کی بیٹی کا وقاط بت اس نے پھر واپسی خط لکھا وقافتہ اور اس ہدیے کے بدلے میں ہدیہ بھیجا وہ عہدت رہا اور ہدیہ بھیجا وفیما عہدت اور جو ہدیہ بھیجا اس ملکہ نے اس کے اندر بہت بڑا ہار تھا قیمتی سونے کا جج اس کا بھی تھا جب فلمن تہا بل برید علے جب قاصد وہ واپسی ہدیہ وہ جو اس نے ملکا نے دیا تھا وہ حضرت عثمان غنی کی بار میں لایا کون لایا خاص تو امرہو خوب کی آپ نے حکم فرمایا اس کو اپنے پاس رکھ اور لوگوں سے اعلان کرے آپ سلاح تو میں نماز کے لیے آ جاؤ آئے دو رکات نماز پڑھائی فرمانے لگے یار کوئی کام مشورے کے بغیر میرا نہیں ہونا چاہیے کوئی بندہ بغیر مشورے کے کام ہماری حکومت کا وہ فیصل نہ کرے بتاؤ یہ آیا ہے کل روم نے بادشاہ روم کی گھر والی کے لیے بھیجا تھا تو اس نے آگے یہ ہدیہ بھیجا کیا جائے اس کا کچھ حضرات نے کہا نمازیوں میں سے حضور, یہ اس کا ہے کلسوم کا ہے جو اس نے بھیجا تھا اس کے بدلے میں آ گیا ان کا ہے مالک وہی ہے. جو بادشاہ روم کی گھر والی ہے وہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بناوٹ کرتی پنّا ہی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ڈر کے کچھ کرتی دوسروں نے کہا ہم بھیجتے تھے کپڑے تاکہ لوگوں سے کپڑے لے واپس بھیجتے تھے تاکہ بیچ کر کوئی ہم مال کمائے آپ نے فرمایا دیکھو یہ کاصر جو لے کر آیا ہے یہ مسلمانوں کا بلا کنر رسول لیکن یہ قاصد مسلمانوں کا قاصد ہے ول بری اور یہ برید جو ہے قاصد مسلمانوں کا کاشد ہے اور مسلمون اس کو مسلمان اپنے سینے میں عظیم سمجھتے ہیں ہمارا بیردیہ علاب تو آپ نے حکم فرمایا کہ یہ اس ملکہ کا جو ہدیا hey, یہ بیت المال میں رکھو اور جو بی بی پاک نے نف خرچ, خرچ کیا تھا اپنے ہدیے پر تو وہ بیت المال سے آپ نے ان کو دے دیا یہ ہے پوری روایت بات سمجھنا ذرا اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ان ظالموں نے کیا کیا یہود والا طریقہ کیسا اختیار کیا کافروں کو خوش کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کینیڈا میں رہیش مل گئی اور حضرت بڑے ہی محبوب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کی محبوبیت کی وجہ ذرا سمجھیے ہاں اگر کوئی ملعون بننا چاہتا ہے تو یہی طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ملون بن کر ان کے ہاتھوں میں وہ انتہائی مقبول ہو جائے گا بس دستے شفقت سر پہ رکھیں گے اس کے لیے قربانیاں دیں گے سب کچھ کریں گے لیکن اس طرح لانت لینے چاہیے پہلے اب کیا ہے دیکھو کیا لانت لے جا رہی ہے یہ کیا لفظ ہیں انہوں نے کیا کیا تماشا دیکھی تماشا دیکھی انہوں نے مطلب کی عبارت جس کا ترجمہ بگاڑا جا سکتا تھا وہ نکالی یعنی رکھ دی اپنی کتاب میں اور درمیان میں جو ان کے مطلب کے خلاف تھی بات اس کو سرے سے گرا دیا وہ تقریباً دو انچ تین انچ کی بنتی ہے عبارت اس کو گرا کر اس کی جگہ نقطے لگا دیے کیا لگا دیے یہ میں تصویر پیش کر رہا ہوں آپ تصویر دیکھیں یہ تصویر آپ دیکھ جو عبادت کا حصہ انہوں نے گرایا جس میں سراسر بات ان کے خلاف تھی آہل بیت کا تقدس محفوظ رہتا تھا اور ان کا تخبس تج تنجس تدجل سب کچھ ظاہر ہوتا تھا وہ کیا ہے وہ دستخط ہو لل ابلا کہا وہ اوکھ ہو یہ جی عبارت گرا دی گرا کر وہاں پر نقطے لگا دیے وہ شکولیو اللہ قربان تمہارے پڑھنے پڑھانے پر اب بتاؤ ایک تو تمہیں کافر لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کے غلام کتے کیا سمجھتے ہیں تمہیں کہ تم اندھے ہو تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے جو کچھ قرآن اور حدیث کسی بھی کے ساتھ جو کچھ کر کے تمہارے آگے رکھ دیں گے تم اندھے بیٹھے تو ہو لالچ تنخواہ میں ڈپلوما لانت کا ڈپلوما لینے کے لیے بیٹھے تمہیں کیا لگے تحقیق کریں نہ کریں سچ ہے جھوٹ ہے وہ جھوٹے دجا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا سچ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو کیوں تحقیق کریں لیکن بے ہم دل ہمارے جیسے مسکین جو تمہاری اور یورپ کی دنیا پر پیشاب کرنے میں بھی پیشاب کی توہین سمجھتے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں تاڑ لگا کر تم جیسے دجالوں کے دجل فریب کو ڈھونڈنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں خبردار یہ اسلام ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین ہے سچے لوگ اس کے محافظ اس کے چوکی دار وہ ختم نہیں ہو سکتے اب دیکھو یہ اڑا دیا. اس میں کیا ہے بی بی پاک نے چھپا کر وہ ہلدیا دیا, دیا کس کو برید کو کاشید کو اب یہ بات انہوں نے چھپانی تھی اگر کیونکہ اس میں تو صاف آ رہا ہے کہ بی بی پاک نے تو کاسد بھیجا خود نہیں گئی لیکن بڑبوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ بی بی پاک خود سفیر بن کر گئی اور لانت ہے اور لانت ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں حسینیوں یہ حسین کے ساتھ ایسا ظلم لاخ لانت ہے اگر یہ حسینیت ہے تو اس حسینیت پر غانت ہمیں شرم نہیں آئی بےغیرت اگر رسول کی زندگی کی محنت کو اس نے خاک میں ملا دیا اور تم پھر شاخ السلام اور پتہ نہیں کیا گوشت کہہ رہے ہے اور کہتے ہو یہ سید ہے یہ سیدوں کا ادب کرتا ہے اور سادات میں سے کسی کو شرم نہیں آئی کہ اس میں ذرہ برابر ضمیر اور غیرت ہوتا کہ یار میرے میرے علی پاک میرے رسول پاک میرے سیدہ خاتون جنت میرے اتنے عظیم خاندان پاک کو پلید کر رہا ہے ایک طرف یہ کہنا کہ ان کے بالوں کو کبھی چاند سورج نہیں دیکھتا تھا <تصفح> فرشتے سامنے آتے تھے فلان فلان اور ایک طرف یہ ہے کہ بی, بی پاک سب کچھ لے کر جا رہی ہے کافروں کے ملک میں جہاں پر ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں وہاں وہاں پر تو کوئی بچانے والا نہیں تھا سفیر یہ ہے اتنا بڑا سفر اور کفرستان میں جو اپنے ماں کے ساتھ زنا بہن کے ساتھ زنا سب کچھ لانت کرتے تھے ان کے پاس اب بات سمجھنا اب بات سمجھنا بھائی یہ اڑا دی یہ ورت لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے جس کو اڑایا یہ سمجھ کر کے یہ ہمارے مطلب کے خلاف ہے وہ تو گئی لیکن ان اندھوں کو اتنا پتا نہیں تھا کہ جو ہم آخری لفظ اپنی کتاب میں اس روایت کے رکھ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے خلاف ہے وہ کیا ہے بھائی وکالت روم کی بلکہ کہتی ہے عورتوں سے یہ <سؤال> ar <سؤال> جمع کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ہے عرب کے بادشاہ کی بیوی کا ہدیہ کتے اگر بیوی خود جاتی تو کیا وہ یہی کہتی کہ یہ ہدیہ ہے کہ یہ کہتی کہ یہ بیٹی ہے لاکھ لانت ہے تمہارے پڑھنے والوں پر لاکھ کروڑوں لانت ہے تمہارے پڑھانے والوں پر دجال کے بیٹے کتے اتنا بڑا ظلم اسلام کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ دھوکہ فراڈ لوگوں کے کتے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دیکھو یہ تو صاف پتا رہا ہے ہا ددیت عمراتے ملک اب خود سمجھ ہیں کہ لفظ ہیں ہا دہی ہدیت ملک العرب یہ عرب کی عرب کے بادشاہ کی گھر والی کا ہدیہ ہے جس طرح انہوں نے لکھا ہے پھر یہاں عبارت ہوتی ہر امراۃ ملک کہ یہ بیٹھی ہیں عرب کے بادشاہ کی گھر والی وہ تو ہدیہ کہہ رہی ہے کیسے ممکن ہے بیٹھی سامنے وہ ہو اور اگلی حوالہ دے کہ یہ ہدیہ ہے اچھا اس کا مطلب ہے اس کی نظر میں ہدیہ اس سے بڑا تھا جو سفیر بن کر گئی تھا. نعوذ باللہ نوزب اللہ اس کا مطلب ہے کہ جو آخری لفظ ہیں وہ ان کی خدا نے کیونکہ منافق کی مت ماری ہوتی ہے مت مار کر خدا نے لکھوا دیے کہ جو تم نے کاٹا ہے اس پر تو خوش ہو رہے ہو جو تم نے رکھا ہے اس نے جو تمہاری ناک کاٹی ہے اس کا کیا بنے گا کہ نہیں آ رہا اور پھر عجیب بات ہے آگے جو کچھ گرا دیا نہیں دیا وہ تو اس میں تو صاف پھر اور وضاحت ہے کہ جب حضرت عثمان کے پاس وہ کاسد آتا ہے ادھر پھر کاصد کی بات آ جاتی ہے ایک جگہ پر اشارہ بھی نہیں پی پی پاک کے جانے کا الٹا سارا کچھ خلاف لیکن دیدہ دلیری سے دریدہ دہنی سے دجلو فریب سے جس کے نتیجے میں کینیڈا میں اور کافروں میں مقبولیت اور امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر دعوتیں وہ اسی لانت کا نتیجہ ہے یاد رکھنا ایسے لوگ پیچھے نسل میں ان کے فرق ہوتا ہے اسلام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم وہ نہیں کرے گا جو نسل مسلمان ہو بس یہ رکھ نسل مسلمان ایسا نہیں کرے گا اب بات سمجھنا یہ اس کی تعریف کے حوالے سے لفظی اور معنوی تحریف کے حوالے سے جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا لیکن یہاں پر ایک آپ کے دماغ کو صاف کرنے کے لیے بات کروں کہ یار آخر بیوی پاک مولا علی کی بیٹی انہوں نے آدیا بھیج دیا وہ یہ تو سوال اٹھے گا ارے بھائی میرے روایت سراسر جھوٹ سراسر جھوٹ لانت ہے اس پر جس نے اس پر اعتماد کر کے بیان کر دیا جو میں نے کہا تھا کالا کا مرجی نہیں بتا سکتے یہ سارے مل کر وہ ہے پیچھے کیونکہ ایک ورکہ پوچھ پیچھے ہے مرجی ایک ورقا یہ اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا ہے تاریخ اور حدیث کی بات سمجھنی ہو تو بس چٹ کی مارو تو ہمارے سامنے تیرے یہ <تصفيق> <تصفيق> دیکھو جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تو کہ ابواشر تبری کہہ رہے ہیں امّا ابو معاشر حد احمد بن صاحب امن حد اسنت پڑھیے کالا کا مرج ابو ابو معشر ہے ابو معشر کا نام ہے نذیش نجیح بن عبد الرحمن سندی امام بخاری فرماتے ہیں ضعیف اور کبھی فرماتے ہیں منکر الحدیث ایسی حدیثیں لاتا ہے جو بالکل اوپری ہوتی ہیں باتیں جو کسی مسلمان کے پاس نہیں ہوتی حضرت کے پاس ہوتی ہیں من کر وہ ہوتی ہے آگے حدت نہیں لکھے احمد بن ثابت احمد بن ثابت یہ شیخ طبری ہیں یہ کون ہے کذابن کون ہے کذابن بہت جھوٹ بولتا تھا حضرت آگے کون ہے امن حد دسا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے امن حد دسا مجھول نہ کوئی شخص پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ اس کی سند ہے یہ ضعیفن جدن مردود کے درجے میں آتی ہے تو روایت ہی مردود ہے بی بی پاک کے دامن کو اسی کے ساتھ ناپاک کرنے کی جسارت کوئی مسلمان کرے گا اور کتے نہیں کس گھر میں پیدا ہوئے ہو بحمد اللہ تعالی ہم تو وہاں اس گھر کے لوگ ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے کبھی یہ خط لکھنا کبھی رشتے داروں کی طرف نہیں کیا اور تم نوز باللہ نوزالک بی بی پاک کو سفیر بنا کر بھیجنا کر رہے ہو اور وہ بھی کافروں کے پاس لاخلانت ہے تم پر اگر تم اہل بیت کے دوست ہو تو دنیا میں اہل بیت کے دشمن پیدا ہی نہیں ہے جو کتے اپنی اپنی عورتیں کتیاں کتیاں طرح یورپ کا تعلق یورپ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اہل بیت کے ساتھ ہونا تو بہت دور کی بات ہے یہ تو کتیاں کتیاں یہ پنجابی کا لفظ ہے جو ان میں سے پنجابی ہوگا وہ سمجھ جائے گا تو میرے بھائی غرض ہے یہ مختصر آپ کے سامنے اس کی لفظی معنی تحریف میں یہاں پر آخر میں یہ کہوں قربان جائیں شواہد الحق کے مصنف امام یوسف اسماعیل نبہانی اللہ تعالی عنہ شواہد الحق میں پہلے لکھ گئے فرماتے ہیں وہابیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہے اسلام کے لیے نقصان ہے لیکن فرمایا ابا ہاض ہل فر قتل جدیدہ یہ فرقہ جدیدہ یہ ماڈرن لوگ سکول کے جو اپنے آپ کو جدید اور ماڈرن اور ماڈرن کہتے ہیں فرمایا یہ لوگ جتنا اسلام کے لیے خطرناک اکثر من کا نا اقل میں تحصیلہ جو اس جدید فرقے کا بندہ ڈاکٹر پروفیسر سکالر ماسٹر فلان ٹرٹر یہ ٹرٹر نسل کا جو اسلام اور سکول دونوں کو ملا کے پڑھ لے گا جتنا وہ نقصان اسلام کا کرے گا وہ نہیں کر سکے گا جس نے صرف سکول کو پڑھا ہے اور اسلام اور درس نظامی کو نہیں پڑھا دیکھو یہ پڑھ رہا ہے بار پڑھ رہا ہوں معلوم ان موزیوں جیسا ڈاکٹر گام دی ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے ان موزیوں جیسا اسلام کو نقصان دینے والا وہ نہیں ہوگا جس نے فقط سکول پڑھا ہے یہ جب دونوں کو ملا لیتے ہیں تو پھر یہ اکافر اور اکے پھرن بن جاتے اور پھر یہ ظلم کرتے ہیں جو جس کی ایک مثال چھوٹی سی آپ نے ڈاکٹر طاہر کی دیکھ لی ہے یہ دکھانا ہمارا کام تھا